صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں ہمیں کیا عام مدنی پھول ملتے ہیں لیکن جو روایت کے الفاظ کا معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی امت کی رہنمائی کرتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے خالص دینی معاملات اور ان کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے اسی طرح میری امت کے اندر علماء یہ فریدہ سر انجام دیں گے علماء کا اس لیے کہا گیا کہ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے تھے ایک نبی کے بعد اگلے نبی ہوتے تھے اور وہ پھر آگے دین کی تجدید بھی کرتے تھے یا نیا دین لے کے آتے تھے رسول ہوتے تھے اب نبی پاک علیہ سلاط اسلام کے بعد کوئی دوسرا جی نبی جی نہیں آئے گا تو اس لیے اب علماء ہی کا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ سلسلہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگلے نبی تشریف لاتے تھے لیکن میری امت کے اندر اب علماء کے بعد علماء علماء کے بعد علماء, علماء ہی کا سلسلہ ہوگا اور یہی امت کی رہنمائی ہے امت کی رہنمائی کے لیے یہ حدیث پاک ہے یا اس میں جو فضائل اور فضیلت اور مرتبہ ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہے دیکھیں یہ تشبیح کے اعتبار سے ہوتا ہے اور تشبیح کے اندر فضیلت بھی ملحوظ ہوتی ہے تشبی جب دی جاتی ہے کسی کو کہا جائے کہ یہ چاند جیسا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ نہیں اس کا بلکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حسن و جمال کو تشبیح دی جا رہی ہے اسی طرح فضیلت بھی اس کے اندر ملحوظ ہے لیکن لامنی بات ہے کہ جو فرق مراتب ہے وہ تو واضح ہے اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے اور بقیہ جو فضیلت ہے تو فضیلت یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ وارث ہونے کے اعتبار سے ان کو یہ ایک تشبیح دے سکتی ان دی کو وراثت بھی کہا گیا امبیا کی علم کو وراثت تو کہا گیا یہ تو حدیث مبارک ہے بڑی معروف حدیث ہے فرمایا کہ العلماء واراسط الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں वा. اور نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے वा. بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں वा. تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا हم. اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا تو علم کو اس معنی کے اندر وراثت کہا جاتا ہے بلکہ قرآن پاک کے اندر بے سمب او رسن الب الدین فینا عبادینہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی سوال ہے کہ جب بھی علم کے فضائل ہم نے قرآن میں پڑھے حدیث میں پڑھے تو یہ اس سے کیا یہ قرآن و حدیث کا علم ہے دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے لوگ علم حاصل کریں ڈگریاں حاصل کریں سائنس پڑھیں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے علم کی فضیلت ٹھیک ہے ہر وہ علم کہ جو فائدہ مند ہے نفع بخش ہے اس کی فضیلت تو ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ سائنس کا علم ہے سائنس کے علم کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں تقریباً چار سو سے زیادہ آئے جو سائنس کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں آسمان و زمین میں انسان میں درختوں میں دیگر چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ہے سب کے لنک جو ہے وہ سائنسی علوم کے ساتھ جام ملتا ہے لیکن یہ جو ہے کہ علم کی جو وراثت کی بات ہے اس سے مراد کون سا علم ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ وراثت میں کون سا علم داخل ہے دین کا یا دنیا کا حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں دیکھا. اب اب غور کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام السلام نے کون سا علم چھوڑا تھا جو انہوں نے علم چھوڑا وہی وراثت بنے گا نا صحیح جو علم انہوں نے چھوڑا وہی وراثت بنے گا تو امبیا علیہ السلام نے جو علم چھوڑا تھا وہ اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تھا وہ آخرت کا علم تھا لہٰذا جو کی وراثت ہے وہ بھی یہی علم ہے لہذا وراثت اسی کو کہا جائے گا بکیا علوم کے فضائل کا انکار نہیں کیا جائے گا ان کے اپنے فضائل اپنی جگہ اچھی نیت سے حاصل کرے تو اس کے اندر ثواب بھی ملے گا لیکن جو وراثت انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ دین ہی کا علم ہے اور احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے کہ علم حاصل کرنے کی یہ فضائل ہے علم حاصل کرنے کی یہ فضائل ہیں ان فضائل کا جو مستاق ہے یعنی جس کو وہ ثواب ملے گا فضائل ملیں گے وہ ان دین حاصل کرنے والے کو ہی ملیں گے